السلام علیکم و رحمت اللہ آواز میری اگر آ رہی ہے تو بتا دیں گی بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ بھائیوں کامول رسط قرآن کا آغاز کرتے ہیں سولواں سپارہ اور آج سورہ مریم شریف کا اختتام ہے الحمد للہ الصلاه والسلام ال عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليه وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله الصلاه والسلام على اليك <tohan> سولواں سپارہ ہے سورہ مریم شریف آیت نمبر 66. میرا پانچ پرورگار ارشاد فرما رہا ہے و یقول انسان خرجیا <حَيَّا> ترجمہ کنز المان اور آدمی کہتا ہے کیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عن قریب جلا کر نکالا جاؤں گا تو یہ سوالیہ جملہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عن قریب جلا کر یعنی زندہ ہو کر نکالا جاؤں گا اور اس میں مفترین کرام نے اس آیت کے ذمن میں فرمایا کہ انسان سے یہاں مراد وہ کفار ہیں جو مومن کے بعد زندہ کیے جانے کے منکر تھے جیسا کہ اوبئی ابن خلف ولید بن مغیرہ وغیرہ انہی لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور یہی اس کا شان نزول ہے ارشاد خدا بندی ہے ابلا یکرل انسان خلق انا ہو قبل ولم یقیات اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی دلیل ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے معذوم کو موجود فرمایا اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کر دینا کیا تعجب یعنی جو لوگ جو کفار مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا تو وجود کچھ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ جل جلا نے ان کو جو ہے وہ یہ معدوم تھے ان کو زندہ فرما دیا تو جب ان معدوم ہستیوں کو اللہ نے زندہ فرما دیا جو معذوم تھے جو عدم میں تھے اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا تو اب جو ہے موجود فرما دیا تو اب ان زندہوں کو جب اللہ موت دے گا تو کیا دوبارہ ان کو زندہ نہیں فرما سکتا تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اللہ رب العزت کی قدرت کی لیکن ان کفار کی آنکھوں پر پردے پڑے تھے اور وہ غور و فکر نہیں کر پا رہے تھے اور اسی غور و فکر اور تدبر نہ کرنے کی بنا پر وہ کفر پر جو ہے ثابت قدم رہے آئسمبر تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں تو اس طرح آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب ہوگا اس کا بیان فرما دیا ہے تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں انہیں یعنی منکرین بحث کو جو دوبارہ زندہ اٹھنے کا انکار کرنے والے ہیں ان کو لیکن اللہ نے قسم کیا کھائی ربی کا تو تمہارے رب کی قسم یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی قسم کا رہا ہے کہ اے میرے محبوب تو مجھے تمہارا رب ہونے کی قسم اس میں شان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے کیا رتبہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ربوبیت اپنے محبوب کے رب ہونے کی جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے تو فرمایا ہم تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے یعنی کفار کو ان کے گمراہ کرنے والے شیاتی کے ساتھ اس طرح کہ ہر کافر شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوگا اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے یعنی وہ اس کیفیت بے بسی لاچاری اور شدید عذاب میں گرفتار ہو کر جو ہے وہ جہنم کے جو ہے وہ آس پاس ان کو حاضر کیا جائے گا چنانچہ آیت نمبر انہتر ہے تم انمن کل اشد م پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا اللہ اکبر فرمایا گیا پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے یعنی کفار کے ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا یعنی دکول نار میں جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں شدید ہوگا وہ مقدم کیا جائے گا یعنی اسے پہلے دوزخی آگ میں داخل کیا جائے گا اور بعض روایات میں ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گرد زنجیروں میں جکڑے توک ڈالے ہوئے حاضر کیے جائیں گے پھر جو کفر و سرکشی میں عشد ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کیے جائیں گے آیت <تصفيق> پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بننے کے زیادہ لائق ہیں اللہ اکبر والارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ہونے والے عذاب کو بیان کیا اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ان کافروں کو عذاب دیا جا رہا ہے جس کا بیان ہے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کی تصدیق نہیں کرتے اللہ اکبر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد معین کافر ہے پھر بعض نے کہا وہ ابو جہل ہے بعض نے کہا ابو ابن خلف ہے لیکن اس سے مراد صحیح کور یہی ہے کہ ہر وہ کافر جو دوبارہ زندہ اٹھنے سے انکار کرتا تھا اس کا اس پر ایمان نہیں تھا ظاہر ہے کہ اس وجہ سے وہ کافر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے تمام لوگوں کا ایک ساتھ حشر کیا جائے گا اور گفار اور ان کی یہ حالت نہیں ہوگی اور یہ اس لیے ہوگا کہ مسلمانوں کو غفار کی یہ رسوائی دیکھ کر خوشی ہو اور کافروں کو اور زیادہ غم ہو ایک غم اس لیے ہو کہ ان کا ذلت کے ساتھ حشر ہو رہا ہے اور دوسرا غم اس لیے ہو کہ ان کے دشمن اور مخالف مسلمانوں کا حشر عزت کے ساتھ ہو رہا ہے جبکہ کفار جہنم کے گرد گٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر ہوں گے اور حضرت مجاہد اور القادہ نے کہا وہ حشر کی ہول ناکیوں اور شدت خوف کی وجہ سے سیدھے کھڑے نہ ہو سکیں گے اور گٹنوں کے بل پڑے ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر اکہتر اور بہتر ہے وَإن کا نا اعلیٰ ربی کا حق مم اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دو پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹہری ہوئی بات ہے تقوال پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گٹنوں کے بل گرے ان دونوں آیتوں میں فرمایا ہو یعنی نیک ہو یا بد مگر نیک سلامت رہیں گے اور جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے صدا اٹھے گی کہ اے مومن گزر جا کہ تیرے نور سے تیرے نور نے میری لپیٹ سد کر دی حضرت حسن و بقتا سے مربی ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے پل سراج پر گزر مراد ہے جو دو پر ہے تمہارا یہ بات یعنی ورود جہنم قضاء لازم ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر لازم کیا ہے تو یہ پل سیراٹ جو ہے یہ دراصل جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو سیرا کہا جاتا ہے تخت کو گزرنا ہے بھلے وہ نیک ہو بد ہو کافر ہو کوئی بھی ہو ہر شخص نے اس پر سے گزرنا ہے اور اس پر بڑی یہ سری آیت ہے وہ ان من کم اللہ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو یعنی ہر شخص نے اس پل تراغ پر سے گزرنا تو جو کافر ہوگا نہ گزر سکے گا جہنم میں گر جائے گا اور جو گناہ گار ہوں گے اور جن پر اللہ تعالی کی جو ہے طرف سے یہی ترکیب ہوگی کہ ان کو کچھ عذاب جہنم کا مزہ چکھایا جائے تو وہ بھی عذاب جہنم میں گنفتار ہو جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ چنا میرا پاک پرور دیکار اقض ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر تہتر اور چوہتر ہے بین دن قول الزین کفرول الزین امن اُل فری قویم خیرم قومم و احسن نذی اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے وکم احلک قبل اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتے قوم ہلاک کر دی کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے یہ دو آئے ہیں آئے نمبر تہتر اور چوہتر اس میں فرمایا گیا کہ جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی نظر بن حارث وغیرہ کفار جو ہیں ان پر تو قریش بناؤ سنگار کر کے بالوں میں تیل ڈال کر گنگیا کر کے عمدہ لباس پہن کر فخر و تکبر کے ساتھ اور مطلب غریب اور فقیر بھی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی ان پر روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے یعنی کی یہ ہے کہ جب آیات نازل کی جاتی ہیں دلائل و براہین پیش کیے جاتے ہیں تو کفار ان میں تو فکر نہیں کرتے اور ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بجائے اس کے دولت و مال اور لباس و مکان پر فخر و تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہم نے ان سے پہلے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی یعنی امتیں ہلاک کر دی اور آپ ذکر سنتے آ رہے ہیں کہ کئی اقوام ہیں کہ جن کی تباہی کا ذکر اللہ نے پاک کلام میں بھی فرمایا سبحان اللہ تو رب فرماتا ہے کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے اللہ اکبر تو مشرقین قریش جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے منکر تھے جب ان کے سامنے قیامت اور حشر اجسام پر دلائل قائم کیے گئے تو انہوں نے اس پر معارضہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم حق پر ہوتے اور ہم باطل پر ہوتے تو تم دنیا میں بہت خوشحال اور ٹھاٹ باڑھ سے رہتے اور کفار بہت زبو حال ہوتے حالانکہ واقعہ اس کے برعکس ہے تم بہت غریب اور پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہو اور کفار جو ہیں بہت خوشادگی اور شادمانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک وطلا نے ان کا رد فرمایا کہ تم جس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو پچھلی امتوں کے کفار اس سے بھی زیادہ خوشحال اور فراغی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان کے کفر اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اچانک ان پر ہمارا اللہ یعنی اللہ کا عذاب آ گیا اور ان کا تمام سامان عیش و عشرت ملیا میٹ کر دیا گیا سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کی پرتعیش زندگی اس کے برحق ہونے کی علامت نہیں ہے اور کس کی کسی کی پسماندگی اور درماندگی اس کے باطل ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے آیت نمبر پچہتر اور چھتر ہے فرمایا دلالتی فل یم دہ وہ معنو مدا حق او ما ادون امام مکان تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب لیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا کہ قیامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برا درجہ ہے اور کس کی فوج کمزور وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ وَخَيْرٌ <مَرَدَّا> اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں کا تیر رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بالا انجام سبحان اللہ ان دونوں آیتوں میں کفار کے شبے کا جواب ہے کہ چلو بال مان لیا کہ کفار کو اللہ نے دنیا میں زیادہ ڈیل دی ہے لیکن دنیا کی زندگی فانی اور متنا ہی ہے آخر یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی پھر پہلے ان کو موت کی سختیوں کا سامنا ہوگا پھر عذاب قبر کا پھر حشر کے عذاب اور پھر آخر میں دوزخ کا دائمی عذاب ہوگا اور ظاہر ہے کہ پھر ان دنیاوی زندگی کی نعمتوں پر فخر اور خوشی کا کیا موقع کفار مومنوں سے کہتے تھے کہ کس کا مقام زیادہ اچھا ہے کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے تو جب وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا مقام دوزخ ہے اور دنیا میں وہ اپنی جس جمیت اور مددگاروں پر مان رکھتے تھے جب قیامت کے دن ان میں سے کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گا تو پھر وہ جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر جو ہے وہ زیادہ کمزور اور سب دن ایک سے نہیں رہتے جس قوت اور طاقت اور عش و عشرت پر یہ فخر کر رہے ہیں یہ دنیا میں بھی زائل ہو جاتی ہے اور قوت اور طاقت کے, کے بجائے ضوق اور لاچاری صحت کے بعد مرض اور ایش و عشرت کے بعد تنگی اور فخر کے ایام آ جاتے ہیں اور جب مسلمان جنگوں میں فتح یاب ہوں اور کفار شکست سے جوچار ہوں تو پھر ان کا فخر و غرور درے کا ذرا رہ جاتا ہے اور ایسے وقتوں میں ان پر منکشف ہوگا کہ کس کا مقام زیادہ برا ہے اور کس کا لشکر زیادہ کمزور ہے سبحان اللہ یہ یہاں پر ان آیات مقدسہ میں جو ہے وہ درس جو ہے وہ دیا گیا چنانچہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے اللذی کفر مالا تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے اب تلا الب امت خمانی یا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے <Sess> ما ونا ونا العذاب جز نہیں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے ونا اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں ہم وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا اللہ اکبر یہ آیت نمبر 77, 78, اناسی اور 80 ان کی تلاوت ہم نے کی ہے دیکھیے حضرت سیدنا خباب ربی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں الاسی بن وائل کے پاس اپنے قرض کا تقاضا کرنے گیا اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض واپس نہیں کروں گا جب تک کہ تم حضور علیہ السلام کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں نے کہا کہ میں ایسا ہر چیز نہیں کر سکتا حتیٰ کہ تو مر جائے اور پھر تجھ کو اٹھایا جائے تو حضرت خباب نے یہ اس لیے کہا کیونکہ کفار کے کی نزدیک موت کے بعد زندہ کیا جانا محال تھا تو العاسی نے کہا میں مر جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا کیا ایسا ہے میں نے کہا ہاں اس نے کہا میرا وہاں بھی مال ہوگا اور, اور اولاد بھی ہوگی تو میں وہاں قرض جو ہے تمہارا ادا کر دوں گا تو تب یہ آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی تو ان آیات میں فرمایا کیا وہ غیب پر مطلع ہیں حضرت ابن عباس نے اس کی تفصیل میں فرمایا کیا اس نے لوہے محفوظ میں پڑھ لیا ہے اور مجاہد نے کہا کیا اس کو غیب پر قلم ہو گیا ہے تاکہ اس نے جان لیا کہ وہ جنت میں ہوگا یا نہیں اللہ اکبر تو یہ شان نزول ہے اس آیت کا سنا وہ پیش کرتا ہوں ارشاد فرمایا گیا تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے مراد کیا ہے آپ کو ہم نے بتا دیا کہ وہ کہتا تھا کہ اگلے جہان میں مجھ سے قرض لے لینا کیونکہ اے مسلمان تیرا قیدا ہے کہ اگلے جہان میں ہم نے اٹھنا ہے تو وہیں پہ قرض لے لینا تو فرمایا گیا کہ غیب کو جھانک آیا ہے یعنی اس نے لوہے محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں اس کو مال اور اولاد ملے گی یا رامان کے پاس کوئی قرار رکھا ہے اس کے لیے ہرگز نہیں یعنی ایسا نہیں ہوگا اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور جو چیزیں کہہ رہا ہے یعنی مال و اولاد ان سب سے اس کی ملک اور اس کا تصرف اس کے ہلاک ہونے سے اٹھ جائے گا اس ان کے ہم ہی ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا کہ نہ اس کے پاس مال ہوگا نہ اولاد اور اس کا یہ دعویٰ کرنا جھوٹا ہو جائے گا چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے کہ وہ انہیں زور دیں دے کل عبادتی ہر گر نہیں کوئی دم جاتا ہے ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے اللہ کو اکبر تو اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے یعنی مشرکوں نے بتوں کو معبود بن کے اس امید پر کہ وہ انہیں زور دیں یعنی ان کی مدد کریں تو فرمایا کلّا ہر گرز نہیں یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یعنی بت جنہیں یہ پوجتے ہیں ان کی بندگی سے ممکن ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے انہی انہیں جٹلائیں گے مدد کرنا دور کی بات ان کو جٹلائیں گے اور ان پر لانت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں زبان دے گا اور وہ کہیں گے یارب انہیں عذاب کر کہ یہ ہمیں پوجتے تھے حالانکہ ہم پتھر ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو میرا رب فرما رہا ہے الم تارا انا ارسل شیاتی تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں یہ آئس نمبر تریاسی ہے جس کا آپ نے مطلب جو ہے وہ ترجمہ سنا میرا رب اشاعت فرما رہا ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیاتین یعنی شیطان بھیجے کیا شیطان بھیجنے سے مراد یہ ہے ان یعنی شیطان شیطین کو ان پر چھوڑ دیا اور مسلط کر دیا کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں یعنی گناہوں پر ابھارتے ہیں فلاں علیہ اندا تو تم ان پر جلدی نہ کرو ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں یعنی اعمال کی جزا کے لیے یا سانسوں کی فراں کے لیے یا دنوں مہینوں اور برسوں کی اس معیار کے لیے جو ان کے آزاد کے واسطے مقرر ہے یوم نحشر المتفین علا رحمان وفدا جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اللہ اکبر مہمان بنا کر یہاں حضرت سیدنا علی المرتضہ کرم اللہ تعالی وجل کریم سے مروی ہے کہ مومنین متقین حشر میں اپنی قبروں سے سوار کر کے اٹھائے جائیں گے اور ان کی سواریوں پر طلائی پالان آ... ہوں گے تو ان کو اللہ تعالی کے ہاں اس طرح عزت جو ہے وہ عطا کی جائے گی سبحان اللہ میرا پاک رب ارشاد فرما رہا ہے آئد نمبر آ... 86 ہے وَنَسُو قُلْ وَنَسُو قُلْ اور مجرموں کو اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے و احانت کے ساتھ بس سبب ان کے کفر کے کہ وہ کافر تھے انہیں ذلیل کیا جائے گا انہیں رسوا کیا جائے گا اور اس طرح انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا لا الا من اتخذ عند علامانی احدا لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار رکھا ہے یعنی جنہیں شفاعت کا ین مل چکا ہے وہی شفاعت کریں گے یا یہ ونہ ہے کہ شفاعت صرف مومنین کی ہوگی اور وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور حدیث میں ہے جو ایمان لایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہے سبحان اللہ میرا پاک رب فرماتا ہے وقال فضر رحمان وا اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی یعنی یہود و نصارہ اور مشرقین تو یعنی یہودی تو حضرت عزیر علیہ السلام کو عیسائی حضرت عیسائی علیہ السلام کو مشرقین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے تو اللہ تبارک بالا فرما رہا ہے وکال الطحد رحمان ولادا اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی لقد جی تم شعی یا نوا سی ہے بے شک تم حد کی باری بات لائے یعنی انتہا درجے کا باطل و نہایت سخت و شنی کلمہ تم نے منہ سے نکالا یعنی اس سے بڑا بھی کوئی مطلب جھوٹ ہے کہ کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ جل جلال کے لیے جو ہے وہ مطلب یہ کہے کہ اللہ تعالی کے ہاں اولاد ہے از اللہ تو دیکھیے اللہ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا پہلے رد فرمایا اور ان آیت میں اب ان کافروں کا رد فرمایا جو اللہ کے لیے اولاد کو مانتے تھے یود کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نسارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ اور مشرقین عرب کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں استخر اللہ استخر اللہ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلال ہو نے ان سب کا جو ہے وہ رد فرما دیا اللہ یاد رکھیے اللہ کے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اللہ تعالی اس طرح کے معاملات سے پاک ہے اللہ کی عظمت اور جلال کے کسی بھی طور پر یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے کیونکہ مخلوق میں سے کوئی اس کا کف نہیں ہے کیونکہ تمام مخلوق اس کی مملوک اور اس کی غلام ہے اس لیے فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطور بندہ حاضر ہوگا اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے ان کو گھن لیا ہے تو جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے قیامت تک جن کو پیدا کرتا ہے جانتا ہے کہ ان میں کتنے مذکر کتنے منس ہیں کتنے بچے ہیں کتنے بڑے ہیں وہ ان کی زندگی کے تمام حالات اور واقعات مرنے کے بعد ان کی جزا اور سزا سب کو تفصیل سے جانتا ہے اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اللہ کے سوا اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے گا وہ گم دے گا وہ عادل ہے کسی پر ایک ذرہ کے برابر ظلم نہیں کرتا اور رحیم و کریم اور نہایت فضل کرنے والا ہے تو وہ اپنے رحم اور فضل سے اپنے بے حساب بندوں کو بخش دے گا جن کا دامن شرک سے آلودہ نہیں ہوگا اللہ کو اکبر میرا پاک پرور دگار ارشاد فرما رہا ہے منہ وطن شک الخر جبالحدا قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈہ کر مسمار ہو کر یعنی یہ کلمہ ایسی بے ادبی اور گستاخی کا ہے کہ اللہ کے ہاں اولاد ہے کہ اگر اللہ غضب فرمائے تو اس پر تمام جہان کا نظام درہم برہم کر دے حضرت سیدنا ابن عباس وبی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا بے باخانہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان زمین پہاڑ وغیرہ تمام خلق پریشانی سے بے چین ہو گئی اور قریب ہلاکت کے پہنچ گئے ملائکہ کو غذب ہوا اور جہنم کو جوش آیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تنزیہ بیان فرمائی سبحان اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کلفی سما واد وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ عَبْدًا آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے تو بندے ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اور بندہ ہونا اور اولاد ہونا جمع ہو ہی نہیں سکتا اور اولاد مملوک نہیں ہوتی تو جو مملوک ہے ہرگز اولاد نہیں ہے قب اح سم و اک بے شک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے یہ سب اس کے علم میں محصور ہیں اور ہر ایک کے انفاس ایام آثار اور تمام احوال اور جملہ امور اس کے شمار میں ہیں اس پر کچھ مقصد نہیں سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت میں ہے اللہ اکبر چنانچہ ارشاد فرمایا گیا آیت نمبر پچانوے و کل رحم آتی ہی اور ان میں ہر ایک روزے قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا یعنی بغیر مال اولاد اور معین و ناصر کے اکیلا حاضر ہوگا ہر شخص انزینہ آمنو و عمر السالحت سید الحمد الرحمان بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب ان, ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا سبحان اللہ نمبر 96 ہے تو یہاں پر جو فرمایا گیا محبت کر دے گا مراد ہے اپنا محبوب بنائے گا اور اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے گا اللہ تبارک کا وط کسی بندے کو محبوب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ فلانا میرا محبوب ہے جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ فلاں کو محبوب رکھتا ہے سب اس کو محبوب رکھیں تو آسمان والے اس کو محبوب رکھتے ہیں پھر زمینی اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ مومنین و اولیا کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسے کہ حضور غوث اعظم حضرت سلطان نظام الدین حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی خاجہ غریب نواز وغیرہ, وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہم دیگر حضرات اولیاء کاملین عام مقبولیتیں ان کی محبوبیت کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک کا بطالہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے آئے نمبر ستانوے فہم نو یس سر ناہو بلیسانی کا لِتُ لتو بشیرہ لتو بش شیرہ بل متفین کو تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یوں ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈر والوں کو خوشخبری دو اور جگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ وکم احلک نہ قبل اوتس ماول ہم رکا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قوم ہلاک کی کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی ذرا بھی آواز سنتے ہو کیا بات ہے سبحان اللہ تو یعنی جو قومیں تباہ ہوئیں وہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہلاک کی اور فرمایا گیا کہ کیا تم ان میں سے کسی کی ذرا سے بھی آواز سنتے ہو یعنی وہ سب نیز تو نابود کر دیے گئے اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا ان کا بھی یہی انجام ہوگا تو اللہ تبارک وطلا جل جلالہ نے یہاں پر سورہ مریم شریف کے آخر میں ایسے کفار کو ڈرایا ہے تاکہ وہ کفر چھوڑ کر ایمان لے آئے اللہ تبارک کا تعالی جلا جلالہ اپنی پاک بارگاہ میں ہمارے اس درس کو قبول و منظور فرمائے آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ البلابین آمین تو یہ سورہ مریم شریف سے متعلق درست مکمل ہوا ہے اور یہاں پر نصف سپارہ سولواں بھی الحمدللہ ہو گیا ان اللہ تعالیٰ کل ہم سورہ پوحا سے متعلق درس کا آغاز کریں گے سورہ پاحا کی آیت نمبر ایک سو پینتیس ہے کل آیات ایک سو پینتیس ہے اور جب سورہ پوا مکمل ہو جائے گی تو سورما سپارہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بھی سترے سے بارے کا آغاز ہو جائے گا سورت الانبیاء سے تو ان اللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو سورت تاہا سے متعلق درس ہم کل سماعت فرمائیں گے